بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمۃ الحمد اللہ علیہ و رحمۃ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ و رحمۃ وسکنام میں موجود تمام خرامیہ خرام السلام علیکم واقعہ سامعین کب شیر صاحب سلام سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار کی تعفق الحمت باب نمبر بتیس باب رضواللہ کے عنوان سے گمشدہ حیوان کا بیان ہے جو اس سے پہلے مطلق جو ہے گمشدہ چیزوں کے بارے میں اس میں سے انسان کوئی بچہ جو ہے وہ لاورث کہیں کسی محاوض کے بغیر گلی کوچوں سے مسجد کے دروازوں سے یا کہیں سڑک سے آبادی غیر آبادی سے ملیں تو اس کا حکم بیان ہو گیا ابھی کوئی جانور آپ کو بجنی کسی مالک کے کہیں صحرا میں ہاں کہیں بھی آپ کو ملے جہاں مالک کے بغیر ہو اور اگر اس کو وہیں پر چھوڑے رکھیں تو اس کے ضائع ہونے کے امکان ہو یا اس کو چوٹ کو اس کو پکڑ کر لے جائیں یا کوئی دلند اس کو حملہ کرنے کا خطرات ہو تو اس جانور کو زاللہ کہتے ہیں زاللہ یعنی گمشدہ حیوان کا بیان اور وہ اگر وہ گمشدہ حیوان اگر آپ کے ہاتھ میں آ جائیں آپ اس کو پالیں تو شریعت ابو سہوان کے حوالے سے آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ بیان فرما رہیں تو ظاللہ کس کہتے ہیں فرماتے ہیں ہی اور یہ ضاللہ جو ہے ہاں جی باباللہ جو ہے یہ ایک ہی باپ اس, اس باغ یہ باب ان شاء اللہ ایک ہی درس میں آپ لوگوں کو پہنچا دیں گے ایک ہی چھوٹی باب ہے ایک پیش ہے زیادہ پین پیش ہے ہاں جی تو ان شاء اللہ ایک ہی درس میں آپ کو پہنچا دیں گے تو ضالالہ کس کہتے ہیں فرماتے ہوا ہی کو الحوان عالین ہر وہ پالتو جانور عالین پالتو جانور یو جدو جو پایا جاتا ہے بلا صاحب کسی مالک کے بغیر صحرہ میں ہاں کہیں بھی جو ہے آبادی جگہ پر جو ہے بلا کسی مالک کے بغیر صاحب مالک کے بغیر پایا جاتا ہے ولا حافظ اور اس کے ساتھ نہ کوئی حافظ محافظ ہیں رائن اور نہ کوئی چرواہا اس کے ساتھ ہے چرواہا محافظ کوئی ساتھ نہیں ہے ایک جانور اکیلا جو ہے شہر وغیرہ صحرا وغیرہ میں یا پہاڑی وغیرہ پہ ہیں تو آپ نے اس کو لیا تو اس سے سردمی خاللہ کُل من وجہ تھا وہ وہ شان جو جانور کو اسی طرح پالیں بھائی ضلع اور اس کو گمان یہ ہو ان بے شک جانور ان طرح کو اگر اس کو یہیں پر چھوڑے چونکہ وہ آبادی سے دور جگہ پر ہیں تو اس کو اگر یہیں پر چھوڑ دیں اور اس کو سن نہ سنبھالیں تو طلب ہا تو یہ ضائع ہو جائے گا اب طلب کی وجہ ابن صاحب نہیں آ کسی درندے کی وجہ سے درندے پر حملہ کریں گے اس کو ضائع کریں گے مار ڈالیں گے اور ساری کے لیے ڈاکو وغیرہ جو ہے اس کو پکڑ کے لے جائیں گے ہاں جی اس طرح ضائع ہوگا اور اصل مالک تک نہیں پہنچے گا اگر ایسا آپ کو گمان ہو جائے تو واجب آخر تو واجب ہے اس جانور کو پکڑنا ان کا ذرا اگر آخذی ہی اگر آپ اس کو پکڑ سکیں اگر قدرت پیدا اللہ اس کو پکڑنے کی آپ قدرت پیدا کر سکیں تو آپ اس کو پکڑ کے ہاں جی اپنے ساتھ لے کے آ جائیں وََ والمہ لیکن اگر آپ جان لیں ان قویے جانور طاقتور ہے اور پھر قلعین اور اس او جگہ پہ جانور وہاں گھاس بھی بہت ہے پانی بھی ہے ماں پانی کلا گھاس گھاس اور پانی بھی وافین مقدار میں ہیں ولم یخف من نشر اور چور وغیرہ کا کوئی خوف نہیں ہے تو تولم تو اس کا پکڑنا جائز نہیں ہے خطرہ کہوں اور اس کو وہیں پر آپ چھوڑ دیں گے لیکن چونکہ آپ کو پتہ چل گیا وہاں ایک جانور اس طرح ہے تو وہ اخبرمین ہو اور لوگوں کو اس جانور کے بارے میں خبر دیں گے جس سے وہ آپ راستے میں آتے ہوئے ملیں گے جس گاؤں میں جس بستی سے آپ گزریں گے ان کو باخبر کرتے آئیں گے فلاں جگہ پر ایک جانور اس طرح ہے وہ الفاح ہو اور اس جانور کے بارے میں تعریف کریں گے ان لوگوں کو بتائیں گے پھر ذرا بھی سڑک راستوں میں والمرانی آبادی میں ان سالخواہ لوگ اس کے جانور کے بارے میں اس سے پوچھیں وہ انلم سے نہ پوچھیں اس کو حکم یہ بتاتے چلیں بھئی فلان جگہ پر اس طرح کے ایک جانور ہیں اور مالک اور والے اور محافظ حافظ وغیرہ کے بغیر ہیں تو جانور قوی ہے گاس وغیرہ سب کچھ ہے تو پھر جو ہے آپ کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن لوگوں کو راستے میں بتاتے آئیں جس گاؤں سے جس بستی سے گزرتے چلیں ان کو بتاتے چلیں تو ان مستاقتور جانور کی جیسے مثال فلکوی جیسے مین الواند ہیون مستحق جیسے کل جیسے اون و الخیلی جیسے گھوڑا ول بغل ہن یہ قوی طاقتور جانور ہیں و المتوس درمیانہ جانور جیسے کل ہمار گدا والبقر گائے یہ درمیانے جانور ہیں و اور کمزور جانور جیسے کا شاد بگری و بکرا شاد بکری اور بیڑ وغیرہ اس میں آتا ہے ماس بکرا ولیجل بشرا تو یہ جانور جو ہے جن یہ درمیانہ اور بڑا جانور تو میں اگر جانور بڑا ہو طاقتور ہو اور وہاں جو ہے چور وغیرہ کا خطرہ نہ ہو گاس پانی ہو تو آپ کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن لوگوں کو باخبر کرنے کی ضرورت ہے لیکن اگر وہ جانور کمزور ہے جی کمزور جانوروں میں متوسط جانوروں میں ہیں خوشن کمزور جانور ہے تو اس کو پکڑ پکڑ سکا تو پکڑ لیں اور پھر اس کو تعریف کریں تو ماتیں پھلا و احاطہ اور اگر آپ نے اس گمجدہ جانور کو پکڑ لیا آپ پکڑنے میں کامیاب ہو کہ آپ نے پکڑ لیا تو پھر وہ جب تعریف و واجف ہے اس جانور کے بارے میں تعریف کرنے کریں اعلان کرنا وہ جب فلاں جی اس طرح کے کوئی جانور مجھے ملا بول کے اعلان کرنا پھر مساجد مسجدوں پہ ورنہ نادی یا چار جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں ہاں جی چوپال ہوتے ہیں چانہ اور جہاں لوگ جمع ہو ادھر شام صبح وغیرہ عام طور پہ شام کو جمع ہوتے ہیں محلوں میں ان جگہوں پہ جہاں لوگ جمع ہو جاتے ہیں ادھر جو اعلان کریں مسجہ کی گلیوں میں اعلان کریں و لاسواق بازاروں میں اعلان کریں کتنا عرصہ مدت اتنی مدت کی تعلیم و بھیان جو جنور سے مناسبت رکھتی ہیں جتنا عرصہ بیان جو ہے لائق ہے مناسبت رکھتے ہیں اعلان کا اتنا جو ہے جتن اتنا عرصہ بتائیں کہ آپ کے پیغام ضرور جن جن کا ہو ان تک پہنچ جائیں بار بار بولتے رہیں گے تو لوگوں تک پہنچ جائیں قربت اکثر و زیادہ سے زیادہ اعلان جو ہے صنعت ایک سال ہاں جی ایک سال آپ اعلان کریں لیکن روزانہ ضرور نہیں ہے شروع شروع میں روزانہ پھر ہفتے میں ایک دفعہ پھر پندرہ دن میں ایک دفعہ پھر مہینے میں ایک دفعہ اس طرح اعلان کرنا ہے فن وجید اللہ صاحب اگر اس جانور کا مالک پا گیا مل گیا وہ آسبت ہاں اور اس نے ثابت کیا بال بدھنتیں گواہ کے ذریعے سے کیونکہ عام طور پر جانوروں پہ نشانی ہوتی ہے ہاں جی کان وغیرہ پہ نشانی لگا دیتے ہیں تو گواہ کے ذریعے سے ثابت کیا یہ جانور اس کا ہے ہاں جی تو اس کو گواہ وغیرہ اس کے علاوہ کسی اور ترقوں سے جیسے نشانی علامت وغیرہ کے ذریعے سے تو سر لمحات تو اس کے اس مالک کے حوالے کیا جائے گا جانور کو سلامہ لے بعد اکثر جو لے بعد اس سے اپنی مزدوری لینے کے بعد اس سے مزدوری لے لیں ہاں جی اور مسلے یا مزدوری جیسی کوئی اور جیسے انعام وغیرہ آؤ لے لیں علم یقن البتہ اگر نہ ہو آؤ کا اس جانور کو پکڑنا اور اس کو اپنے پاس سنبل قلعہ متبرین فیس بلّہ نہ ہو ہاں جی مفت میں فیس ابلّلہ نہ ہو تو آپ اس پر جو خرچہ آیا ہے اس کو جنہیں دن جن گھر میں پالا ہے اس کا خرچہ اس کو کہیں ہاں جی سن بھالا ہے اس پر کوئی خرچہ آیا ہے اپنی اپنے جو ٹائم ضائع ہوا ہے تو اس کا آپ کو مزدوری مناسب لے سکتے ہیں اگر آپ نے فیس متبرین فیصب للہ نہ کیا یہ کام بہن کہ کا متبعہ اگر آپ نے یہ خدمت فیسلہ کیا ہے توارون تو کہاں جا جو لوں تو آپ کا مزدوری جوڑ کے مانی مزدوری بھی بولتے ہیں انعام بھی بولتے ہیں تو آپ کا مزدوری و انعام الصواب اند اللہ اللہ کے یہاں ثواب ہے کہ ہم نے کہ ایک مسلمان بھائی کے جو ہے خدمت کیا اس کے مال کو ضائع ہونے سے بچایا ہیں تو یہ بہت بڑی خدمت ہے بہت بڑے ثواب کا کام ہے تو آپ کا اللہ کے یہاں ثواب ملے گا اگر آپ نے فی سبیل اللہ یہ کام کیا ہے تو وہ ان لم یو لیکن وہ جانور تو ہم نے پکڑ کے لایا لیکن اس کا مالک آپ کو نہیں ملا ہاں ایک آر صاحب نے اس کو اعلان بھی کرتا رہا شروع شروع میں ہر روز پھر ہفتے میں پھر پندرہ دن میں پھر مہینے میں بار بار اعلان کرتا ہے اس کے باوجود اس کو کوئی مالک نہیں ملا قلم یہ تحمل اور خود بھی متحمل نہیں مولانا اس کے خرچے کا آغاز وغیرہ جو ضرورت ہے وہ اس کا وہ متحمل نہیں ہے یا اس کے خرچے کا متحمل حامل نہیں ہے اور خواب یا اس کے اس طرح گھر میں رکھوں تو ضائع ہونے کا خوف ہوا مر جانے کا یا کوئی اور نقصان ہونے کا تو کیا کریں با تو آپ اس کو بھیجو تو اس کو بھیجیں گے وہ حفظِ سمن اور اس کی قیمت کو حفاظت کریں گے اپنے پاس رکھیں گے محفوظ یہ مالی کے ہاں اصل مالک کے لیے قیمت کو مالک کے لیے رکھو یا جو ہیں قیمت کو ہی جو ملا محفوظ رکھو اور عو تصرف یا اس قیمت میں آپ تصرف کرو اس کا بھی استعمال کرو لیکن بتملی کی قیمت کا خود مالک بن کر اس کا اپنی ضروریات میں خرچہ کرو لیکن ورنیت زمانے لیکن اس نیت سے کہ اگر یہ آ جائیں تو مطلب ابھی آپ کو سو روپے ملا ہے تو یہ سو روپے بعد جب بھی وہ آ جائیں گے میں اپنی گردن پر لے کے رکھتا ہوں ہاں جی جب بھی آ جائیں تو اس کی ضمانت کی نیت سے یعنی جب وہ بندھن ملے اس کو یہ پیسہ دے دوں گا ابھی جو پیسہ آ جائے اس کو خرچ کر لیا ہاں جی خود مالک بن گیا لیکن اس کا جو پیسہ ہے وہ جب بھی آ جائیں اپنے اس کی ضمانت کی نیت سے رکھا ہاں جب بھی آ جائیں تو اس کے برابر پیسہ میں دے دوں گا بول کے اور اسی نیت سے آپ دے دیا نیت سے جو مالک بن گیا ہے ضمانت کے نیت سے کئی صورت یہ ہے ضمانت کی نیت سے آپ خود ترف کریں اس مال کو جب بھی وہ بندہ آئیں تو وہ پیسہ آپ دے دیں ورنہ آپ اس کو اپنے تصرف میں اپنی ضمانت کے نیت سے استعمال کریں اور تسلطہ کا بھی ہاں یا اصلاً صدقہ کریں اس مال کو بے نیت مالک یہاں مالک کے نیت سے کیا اللہ اس کے ثواب کو یہ جانور جس کا بھی ہے اس کے مالک کو پہنچا دے اللہ علیہ تعمہ صدقہ کریں کس پر یتیموں پر والمساکین اور غریبوں پر مسکین اور یتیموں پر صدقہ کریں اس نیت سے کہ اللہ اس کے ثواب اس بندے کو پہنچا دے آج پہنچا دے اس نیت سے آپ اس کو صدقہ کریں یہ حکم ہے لیکن وہ اگر صحرا میں ہیں تو آپ اس کو جو کم کمزور جانور ہیں تو آپ اس کو پکڑنے کا حکم ہے پکڑ کے لائیں اس کی حفاظت کریں اور اس کو اعلان کریں اور اور اگر نہیں ملا تو اس کو بیچ کے اگر ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو اس کی پیسہ سنبھال کے رکھیں یا خود استعمال کریں اس کی ضمانت لے کے رکھیں جب بھی ملیں تو اس کو یہ رقم دے دوں گا یا صدقہ کریں یہ حکم ہو گیا اگر جانور ایسی جگہ پر جہاں وہاں چھوڑ کے رکھیں تو ضائع ہونے کا خطرہ ہو ہاں ضائع جی ہونے کا چور کے ذریعے سے جان یا درندوں کے حملے سے لیکن بلا یہ جو آسو ذالت جائز نہیں ہے گمشدہ جانور کو پکڑنا پھر عمرانِ آبادی میں اگر گاؤں کے کنارے پر ہے سائڈ پر اطراف میں ہے تو وہاں سے جو ہے جانور کو اب اگر جو مالک ساتھ نہ ہو تو بھی پکڑنے جائز نہیں ہاں البطعلام یا من منصاء مگر وہ جانور جو باغ چکا ہے من مالک سے منصاع مالک سے وہ جانور جو بھاگ رہا ہے اپنی مالک سے ہاں جی وہ طالب اور جانور کو ڈھونڈنے والا اس کو تلاش کرنے والا پھر آگے اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے تو پھر آپ اس جانور کو پکڑیں ہاں جی اور یا پھر علاج جانبی کا اور وہ جانور آپ کی طرف بھاگ کے آ رہے ہیں تو ایسی صورت مجھے ایک خدمت ہے حیث صیب ملاقات تو آپ کے علمصطافِ انتاف اس کو پکڑ سکے اس کو پکڑ لیں اور اس کے مالک جو پیچھے بھاگتے آ رہے ہیں اس کو ڈھونڈنے کے لیے اس کو اس کو پکڑنے کے لیے اس کے حوالے کر لیں یا جو ہے اوتم نہ ہو یا اس کو روکے رکھیں آگے بھاگنے نہ دیں آپ پکڑ نہیں سکا تو اس کو آگے بھاگنے نہ دیں روکے رکھیں لیا صلا مند طلباء وہ تاکہ پہنچ وہ جانور کو ڈھونڈنے آئے ہیں اس کی تلاش میں آئے ہیں چانج جو اس کو طلب کر رہے ہیں تو وہ اب تک پہنچ اور اپنے جانور کو پکڑ لیں اگر ہم بتائیں ولا و ظال ابھی تو ایک بالغ و آخر نے جانور کو پکڑا تو اس کے احکامات بیان ہو گئے لیکن اگر گم شدہ جانور کو پکڑ لیں جیسے چھوٹے جانور ہو تو پکڑ سکتے ہیں ولا و ظال گمشدہ جانور جیسے بکری وغیرہ ہو تو پکڑ لیں ساوین کوئی ناولی بچہ پکڑیں اور مجنون یا کوئی پاگل شکل پکڑیں تو کیا اس ہاتھوں میں رکھیں نہ بلکہ اس بچے سے اس کو شین لیں گے الولی اس کا ولی سرپرست باپ دادا وغیرہ امین ہو اس بچے سے اس پاگل سے ان کی ذمہ داری ہے اس کے ہاتھ سے لے لیں وہ پھر وہ مالک کی ذمہ آئے گا ولی کی سرپرد ذمہ میں آئے گا اور ولی پر لازم الرف جنور کی تعریف کریں یعنی جنور کا اعلان کریں صنعت ایک سال تک اعلان کرتے رہیں فل نام یات المالک اگر پھر بھی مالک نہیں آیا ہاں جی مالک نہیں آیا پتہ نہیں چلا مالک کا اوحج مل قبل یا مالک کی طرف سے کوئی بھی بندہ نہیں آیا ہاں جی آپ اعلان کرتا رہا ہو کوئی پتہ نہیں چلا تو خلیل ملتق ہی جی تو جانور کو اٹھانے والے پکڑنے والے کے لیے الخیار و اختیار ہیں فیب ضیاء و جانور کی حفاظت کرتے ہیں امانتاً اپنے ہاتھوں میں امانت کے طور پر اس کی حفاظت کرتے رہے ہیں اور جب بھی آ اس کی امانت اس کو واپس کریں یہ بھی جائز ہے اور تملی کہا یا بلکہ آپ اس جانور کا مالک بن جائیں ہاں جی خود کا مالک مالنیتی تضمنی ہاں جی جانور کے مالک بن جائیں آپ خود اس کو اپنے بنا کے اس کے سارے فائدے وجہ سب اٹھا لیں مالنیتی تضمنی یعنی جب بھی وہ مالک اگر ملے تو یہی یہی جیسی جانور کے برابر کا جانور یا اس کی قیمت اس کو واپس کرنے کی خود ذمہ داری اٹھا کر ہاں جی اس کی تضمیتی تضمنی یعنی کہ اس کی مل گیا تھا حفاظت اور ضامین کے نیت سے ملکیت کا اختیار کریں خود مالک بن کے اس کو اپنے تصرف میں لائیں لیکن وہ مالک ملنے کی صورت میں اس کی قیمت اس کو واپس کرنے کا ارادہ کریں یا وہی جانور ہو تو اس کو واپس کریں یا اس کے بارے جانور اس کو واپس کریں تو اس نیت سے آپ اس کا مالک بھی بن سکتے ہیں لیکن اگر آپ مالک بنیں اس کے آنے کا کچھ پتہ نہیں چلو تو سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ صدقہ کریں جب آپ کو کوئی پتہ سال دو سال رکھا کچھ پتہ نہیں چلا پالنا بھی مشکل ہو رہا ہے تو پھر اس کو آپ صدقہ کریں ہاں اس جانور کو غریبوں پر تاکہ اس مسجد ماسا کو جو اس کو دے دیں مساکین کو دے دیں جو بھی صدقے کے مساج ہیں اور جو ہے اور اپنے جان جو ہے چھڑائیں اور یقیناً جو ہے آپ نے اس بندے کی نیت سے آپ نے صدقہ دے دیا تو ثواب آپ کو مل ہی جائے گا تو ثواب مل جائے گا الحمدللہ یہ بات جو ہے یہ بات جو جانور گم شدہ جانور ملنے کی صورت میں اس کے جو مختصر احکامات تھے وہ آپ تک پہنچ گئے اب آگے باب نمبر تینتیس انشاءاللہ جو ہے آنے والے درس میں آپ لوگوں کو بتائیں گے اس میں آپ کو کوئی چیز مل گیا کوئی سامان مل گیا پیسہ مل گیا درخمہ دینار مل گیا آج کل موبائل مل گیا گاڑی مل گیا کپڑا مل گیا تو ان کے بارے میں احکامات جو ہے سامان ملنے کے سرحد میں کیا حکم ہے وہ باب نمبر تینتیس میں انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا